بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم آج ختم کرتے ہیں ہم دروس اللغات العربیہ کا جو آخری سبق رہ گیا تھا الدرس و سالس والعشرون تیسوان سبق المدرس و استاد من انت یا اخی آپ کون ہیں اے بھائی احمد و احمد یا اخی اے میرے بھائی انا طالب الجید میں ایک نیا طالب علم ہوں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی احمد میرا نام احمد ہے من انت آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں انا من ماکستان میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اندی سبات و دفاتر المدرس استاد،, استاد استاد کہتے ہیں ان دن سب آتو میرے پاس سات کاپیاں ہیں لیمن ہیا وہ کس کی ہیں ہاتھ یا استاد اے استاد لائیے حاضہ لی یہ میری ہے وہ حاض محمد و حاض عامدین وہ حاضل ابراہیمہ و حاضمانہ وہ حضف و المدرس رسو استاد احادہ کتاب کا یا محمد اے محمد کیا یہ آپ کی کتاب ہے محمد محمد لا لادہ کتاب حمزہ نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے المدرس و استاد ائین علی خوان اے بھائیو علی کہاں ہے رحاب الا ریاضی وہ ریاض گیا ہے وہ این اور یاقوب کہاں ہے رہابہ الا مکہ تا وہ مکہ گیا ہے این اسحاقو اسحاق کہاں ہے خارا وہ نکل گیا ہے متا خراج وہ کب نکلا ہے خا راجہ قب القم سی دقا وہ پانچ منٹ پہلے نکلا ہے تماری نمشق تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک تمل غور کیجیے المفلا آنے والی مثالوں پہ محمد محمدین الا محمدین لی محمدن کتاب محمدن اس کے مقابلے پہ نیچے آنے والی سطر میں مثالوں پہ غور کیجیے زینب یہاں من کے بعد جب یہ لفظ استعمال ہوا تو من محمد کی طرح من زئی نہیں ہوا بلکہ کیا پڑھا گیا من زئی کیوں ہم پڑھ چکے عورتوں کے نام کیا ہوتے ہیں غیر منصرف اور غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے زبر اور زبر بھی سنگل ڈبل حرکت یا کہہ لیجئے تنوین استعمال نہیں ہوتی غیر منصرف اسم کے آخر میں سنانچے کیا پڑا گیا من زئی بن کی بجائے من ضینبہ بہ زین بہ کتاب و زینبا کتاب و زینبا زینب, زینب کی کتاب کتاب مزاف زینبہ مزافل مضافل ہمیشہ حالت میں ہوتا ہے حالت جرم اسم کے اثر میں زیر آتی ہے لیکن یہاں نہیں ہے اس لیے کہ زینبہ کا لفظ کیا ہے غیر منصرف مشق نمبر دو اقرا وقت پڑھیے اور لکھیے فاضل کتاب النحمد یہ کتاب محمد کی ہے واضحبہ اور وہ زینب کی ہے رہبہ خالدین کی بجائے کہیں گے الا احمد کیونکہ اف کے وزن پہ آنے والا اسم بھی کیا ہوتا ہے غیر منصرد اور غیر منصرب کے آثر میں زیر استعمال نہیں ہوتی رہ الا احمد خالد احمد کی طرف گیا رحابہ ابی الا مکہ تھا شہروں اور ملکوں کے اکثر نام بھی غیر منصرک میرے ابو مکہ گئے بہ امی اور میرے چچا گئے الا جدہ کا جدہ میرے ابو مکہ گئے ہیں اور میرے چچا جدہ گئے ہیں اخت نہیں استعمال ہوگا جس اسم کے آخر میں الف نون ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے غیر منصرف کہیں گے اخت مروانہ مریض مروان کی بہن بیمار ہے اینا زوج خدیجہ کا خدیجہ کا خامن کہاں ہے ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے سیارہ تو حامد ان حامد کی گاڑی نئی ہے و سیارت ابراہیم کی بجائے کیا کہیں گے وہ سیارت ابراہیمہ کدیم اور ابراہیم کی گاڑی پرانی ہے براہیما کا لفظ کیا ہے غیر منصرف بحت خالدن کبیرن خالد کا گھر بڑا ہے وہ بیت اسامتن نہیں کہیں گے کیوں مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں بولتا ہو وہ بھی کیا استعمال ہوتے ہیں غیر منصرک کیا کہ اسامتا اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے اینا ابو کی یا لیلہ اے آپ آب کے ابو کہاں گئے ہیں رحاب علا بغدادہ وہ بغداد گئے ہیں فی استمبول کی بجائے استعمال ہوگا فی استمبولہ جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں فی استمبولہ مساجد کثیر استمبول میں بہت سی مسجدیں ہیں ان مفاد میرے پاس پانچ چبیاں ہیں ہلکا بت مکہ کابہ مکہ میں ہے فی ہار اس سڑک में یا ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں اس سڑک پر طلاخت مساجدہ تین مسجدیں ہیں ہاضت طبیب یہ ڈاکٹر اسمہ ملا کے پڑھیں گے ہاضت طبیب یہ ڈاکٹر اس کا نام ولیم ہے وہ ہوا ملدنا اور وہ لندن سے ہے وہ قسم ہو لوس اور وہ اس کا نام لوئس ہے وہ ہوا ماریسا اور وہ پیرس سے ہے تیار میری گاڑی لا اخبر اس کا رنگ سبز ہے ہندی قلم ان اخبار میرے پاس چروخ قلم ہے البیت العب ضو سی واشنگسونا وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں ہے رحاب احمد الا محمد احمد کی طرف گیا راہبہ محمد انمدین کی بجائے کیا کہیں گے الا احمد افعال کے وزن پر آنے والا اسم کیا ہوتا ہے غیر منصرف راہابہ محمد ان احمد محمد احمد کی طرف گیا ان تم مکہ کیا آپ مکہ سے ہیں لا انامت جی نہیں میں طائف سے ہوں اخماتا طالبا فاطمہ کی بہن طالبہ ہے اقرا الاتیہ آنے والے الفاظ کو پڑھیے وقت بہا اور انہیں لکھیے ماں وقت اواق ان کے آخری حروف پہ حرکات لگانے کے ساتھ عثمان عثمانو ماکستان پاکستانو لکھ دیجت لندن یا لندنو استعمال کرتے ہیں الابغداد استنبول مکتو فی مکتہ جدتو مساجد فی مدارسہ یاقوبو ن اسحاقہ معاویت م मुआवیاہ تا ل عائشہ تا محمدن خالدن من عباس نعمانو حامدن تمرین رقم 4 مشک نمبر 4 اكتب الاعداد من ثلاثه الى 10 اعداد سے لکھئے تین سے لے کر 10 تک اور بنائیے کلا ہر ایک کو من کلمات آل آتی آنے والے الفاظ میں سے محدود اللہ ان کا محدود ان اسموں کا ان آداد کا ہر اسم کو محدود بنائیے کیا مطلب کہ تین سے لے کے دس تک کو نیچے آنے والے اسموں سے پہلے استعمال کیجئے تاکہ یہ اسما ان آداد کا کیا بن جائیں معدود مسجد کیا نہ ہو تین مسجدیں تو کہنا چاہیے سلاساتو مساج دن کیونکہ تین سے لے کے دس تک کے ہندسوں کے بعد آنے والا اس محالت جرم استعمال ہوتا ہے پڑھ چکے آپ مثلا کہنا ہو تین کتابیں تو کیا کہتے ہیں سلاساتو وتو بن کہنا ہو چار آدمی تو کیا کہتے ہیں اربا تو رجالن کہنا ہو پانچ قلم تو کیا کہتے ہیں خم اقلام من لیکن یہ جو نیچے الفاظ آ رہے ہیں ان کی جب جمع بنائیں گے تو اس جمع میں الف کے بعد یا دو حروف ہوں گے یا دو سے زائد اور جس جمع میں الف کے بعد دو یا دو سے زائد حروف ہوں اس جمع کا تعلق کس سے ہوتا ہے غیر منصرف سے اور غیر منصرف کے آخر میں زیر کی بجائے کیا آتی ہے زبر اور وہ بھی سنگل تنوین یا کہہ لیجئے ڈبل حرکت نہیں سناتے سلاساتو دل کی بجائے کیا کہیں گے سلاسا تو مساجدہ آگے دیکھ لیجئے فنڈو کو ان کی جمع فنادیک کہنا ہو چار ہوٹل تو کہیں گے اربات فنادیک مندیل کی جمع منادی ال کے بعد تین حروف ہیں منادیلو دال یا لام کہنا ہو پانچ رومال تو کیا کہیں گے خم ستو مفتاح کے جمع مفاتوں بھی استعمال ہوتی ہے اور مفاتی بھی کہنا ہو چھ چبیاں تو کیا کہیں گے مفاتیہ صدیق ان کے جمع اسد جس جمع کے آخر میں علیف اور حمزہ ہو وہ جمع بھی غیر منصف ہوتی ہے چنانچہ کہنا ہو سات دوست تو کیا کہیں گے سب آتو اسد کا ان کی جمع زما او کہنا ہو آٹھ کلاس فیلو تو کیا کہیں گے سامان تو زمال کرسی جمع کراسی یو کہنا ہو نو کرسیاں تو کیا کہیں گے تس آتو کراسی مدرسہ کی جمع مدارسو کہنا ہو دستکول تو کیا کہیں گے اشرو یہاں چونکہ لفظ مانس ہے مدرسہ اس لیے اس کا جو عدد آئے گا وہ گولتا کے بغیر دستکول تو کیا کہیں گے اشرو مدارسہ اشرو مدارسہ دقی ان کی جمع دقائق ایک کہنا ہو تین منٹ تو کیا کہیں گے سلاسو کیونکہ یہ لفظ مانس ہے دکی تو اس کا عدد گولتا کے بغیر آئے گا کنٹرو کیا کہیں گے سالسو دقائق ایک سلاسو دکا تین منٹ تو یہ اس کتاب کا آخری سبق اور آخری مشق اور آخری لفظ تھا آخر دعوانا الحمد رب بلا